الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء محمد المصطفى الله وعلى اله واصحابه قل صدق وصفا ووفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر تنفع المؤمنين صلى الله مولانا العظيمين ان الله واملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زوج شوقرن باباذي بلند والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه والسلام عليك يا سيدي اللہ اللہ سر زبان دے نال نبی سلام کہو الصلوۃ والسلام علیک یا جل غلطی صدق مالکی هر الہی صلی اللہ بارگاہ قبولی حاضر ہونا شریف ہونا اپنی بارگاہ دن دیا سچیاں سچیاں گلو پہلی بار بہادری کا موقع ہوا دعا کر اللہ رب العالمین من کم کی گل کرنے کی گل جی دونوں جہانوں کے اندر میری گفتگو تے میرے واسطے اگلی زندگی دی بہتری کا سامان بنایا جیلت چھا غفلت چھا چکی ہے اللہ تعالی نصیب اگلے جہان جس ویل سفر کر رہے ہیں اساری کیونکہ یہ جہاں جہان ہے یہ تو رب نے زندگی دے کے بندے نے آزمایا ہے <سؤال> کو <پانی سؤال> کر بندے پتاب ہے بندے آزما لیے گل نہ کرتی ج جی میرے طرف ہٹا شر نے تو میرے بل بلان شہر گال سمجھ رہا دسنا میں دس اگر رب سونے دی طرف ہٹا والیا شیاں جگہ اللہ تو غافل کر دیا آدھے ول کچ لیا آدھے ولچدیا جی اگر یہ گل ہے جیگر ہوئے نا مینجنا ہوا مجھنا آئے تو غور کر جیگر دندر کام نہ کرے نظام چکر اسا تیرے اندر دا اندر بنایا نظام کئی بنایا, بنایا کرزار بندہ گل رہا حتا بج بج الحق. سان روٹی نا روٹی صرف تھوڑی توجہ کر لو تھوڑی جی تھوڑی توجہ کر دی بھی پہنچیے دانا سٹ کے گھر آ گئے سا دانے دے سینے کن پاڑیا ہے سٹا کن کٹیا ہے دانے والے کنیا ہے یہ تے مولا ہے نا؟ چھوٹی جی گل کرنا جنابرا نے شاید مالٹا دیکھا ہے مالٹا دیکھا جی نہیں دیکھا جنابر وہ بوتل آ بوتل وہ کی ہوں بڑی ترتیب بوتل جوڑیاں ہوں نے اللہ تعالی بھی نا مالٹے دھاڑیاں کن ترتیب بوتل جوڑی توجہ جو نہیں فرمائی جنابر نے بندہ بھیوش ہو کے اندہاں اندہاں بے قدر بان کے اڑا پڑا پڑا کر کے کھا جاندہ ہے کہ رب نے وے کو او, او میں بھار چھڑ دا رسہ دینا ہے نہیں نکی بوتل وچ راب نے پریا پھر نال بوتل پھر نال بوتل کنی ترتیب نال راب نے سجایا ہے قادے باستہ سجایا ہے تو کھا ضرور پریاں بنانا لے دوید شگریان دا کر میں اپنے طرف گل نہیں کر رہا قرآن مجید. اللہ تعالیٰ مجید دے قرآن بیان فرمان نا؟ اللہ تعالیٰ فرمان دود دینا دود خالصا من خالصا اللہ تعالیٰ منہ لگتا ہے نا کیا ہے بڑا سواد آ گیا پر غور سے کر غور کر اسا کردھ ن آسمان تو نازل نہیں مجھ ہے مجھ گا اندر گندے ان گوبر پتہ نہیں کیا پر ویخت اندروں کوئی صاف کی چاف دون میری گھر مو نہ لانا مو نہ لا کے چاڑ جانا ہے پلا نہ مکا دیا الحمد للہ نہ ہلال الحمدللہ نہ حرام ویخنا اللہ نے جرا ترتیب کے نظام بنایا ہے کاہے واسطے بنایا ہے بندیا ڈنگ نہ کھا کھانا کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے دو سے تک پہنچایا پہنچایا اور کر رہا یہ نہیں کر رہا کس رنگ پہنچایا مجھ ہے گا ہے چیرو گے گئے سوائے خون کچھ نہیں نکلنا گند ہی گند ہے اندر اللہ تعالی نے ملاوٹ نہیں کرے گا آج وجود والے کیا کترا سنا کترا یہ سجیاں تھجیاں اتنی پرکش دین یار جی کرد ویے جائیے ویے جائیے ادھر بھی ویخ ویخ لا مگر ادھر بھی ویخ جنہیں گے قطرے ہوتے اتنی قدرت چلائی اپنے حسن ہوتے اپنے حسن ہوتے تو فخر کرنا بھی سونا شیشے کے سامنے کیا بات ہے مگر ضرور کیا؟, کیا, بات ہے؟ کیا بات ہے پر فتح بار اکلا ہوا الحال لیکن کیا بات ہی اس وستی ہے جنہیں کتنے ہوتے اتنی قدرت چلائی قطرے اتنی قدرت چلا کے سونا انسان بنا چڑیا دماغ دل قطرے ہوتے اللہ تعالی نے قدرت چلا کے سارا کچھ بنا چڑھا زیادہ انسان اسات نہیں ہونا چاہیے کچھ چیتا رکھنا چاہیے اگر نہیں چیتا کرے گا اسوا دیا ڈوریاں ٹھنیا ساریا گلام کھول کے سامنے میرے لفظ بولے جنابوں نے سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ ایک ورہ اگر جناب سبحان اللہ بولن دی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے زبان تو جاری ہو ہی جائے دوستو تو لہذا یہ ہے آپ کوشش کرے کوشش کرے بھی کچھ یاد دہانی ہو کی جتنا کو وقت اللہ تعالیٰ منظور ہویا بیان کس مقصد میں کرنا تو سن دیو کچھ یاد دہانی ہو میرے لفظ سمجھ رہا یا نہیں سمجھ رہے میں کی کہہ رہا کہ کچھ یاد دہانی ہو جائے کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے دہاڑا بھی آنا ہے میرے لفظ رہی سمجھ رہے میں کہہ رہا وقت بڑا تھوڑا ہے جن لگا بیٹھے ہاں پتا ہی کوئی نہیں لنگ گئی ہے وقت بالکل تھوڑا ہے ملاقات بھی ہے نتارے ہونے کی خیال ہے کچھ یاد یاد کری ہو سکتا ہے اللہ تعالی کو عمل کی بھی تویق دے دی, پی دی بارگاہ پیش ہونا ہے کچھ سارے بلے بھی ابتدائی گفتگو تو بعد ہوں میں جناب جنابروں جس موضوع سامنے رکھ کے گفتگو کرنی ہو فرمانے رسول ہے کیا میں جناب سنانا ہے فرمانے رسول سنا میرے رسول پاک دی زبان شریف دی نکلن والے جملے جڑے امت خیر بلائی سن سمجھداری دا سامان سن, سن عقل مندی دا سامان سن شعور دا سامان سن دانائی دا سامان سن حکمت دا سامان سن جنی دیر تک امت دی توجہ نوی پا سرکار کے فرمو داد رہی امت دی توجہ جی سارے وڈے ساروں سا سمجھا گئے مت گئے رہی مت بھی جاگ چی ہوں بے متے بنے آوںکہ سڈے کو مت والی کو مت والی گل فلم پیہو دندیاں گل دماغان مقد بھی ہی ہے کوئی یاد دھیان ہو جائے کہ خیال ہے جنابری وزی طور سے تیار بیٹھو گفتگو کر جنابری سمجھو گے نہ ذرا ایک بار پیار نہ بولو سبح لیادہ میں اپنا مقصد سامنے رکھ لیتا ہے کہ میرا مقصد کو وقت کا گھنٹا سوا گھنٹا جنہ منظور ہویا اللہ تعالیٰ جن دیر تک تاریخ طبیعت میری اللہ تعالیٰ جنظور ہوا میں ہویا میں انشاءاللہ لذیذ پیار کرا کوشش کیا ہوگی کہ کچھ یاد تیار نہیں ہو جائے کوئی سمجھداری کی گل بڑی تسلی بڑے اطمینان ادھر ادھر تمجو ہٹا کے تھوڑا جہا وقت ہے بہت لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے بھی میری گل اتنے توجہ رکھو ہو سکتا کوئی کام کی گل بات فرمانے رسول ہے جس کو میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے آپ سرکار نے ارشاد فرمایا کچھ دے بارے ان کو سات بندے آئے نا جنہ دے بارے میرے رسول نے فرمایا سی اس قیامت والا دن ہونا ہے نا پکڑا تکڑی ہونی ہے بڑا ہال بڑا یوکا سام ہوئے گا بندے تپ جی تو چڑھتی آسمان پوری تپشتے نال سورج چمک رہا ہوں کمرے میں ہو جانے آتے پکے چلے ہوتے ہیں سکون نال بہ جانے آج اج کا بھی ویلہ آن انج دا بھی ویلا آن گرمیاں دا موسم ہوئے تو سو پیاس دا عالم کیا ہوتا ہے یہ سایہ بھی نہ ہو سارا اور پھر گرمی بھی پوری زور دی ہوجے کھبے نہ بندیاں دی طبیعت دی بے قراری دا کیا عالم آلم ہے چاچا جی میری گل سمجھو تھوڑا جہاں بندیاں دی بے قراری دا کیا عالم آلم ہے جھوٹیاں گلان آخی رکھو جھوٹیاں گلان نے ایو بنائی ہوئی موڑی دی صرف اکھ بند ہو میں پیر باب سے شکر پڑھ لا اس بات میں اس گلے پاس آنے کا پیار اللہ پیر باؤ فرما ہے جیوتے کی جان یارہ سال سونے تبجو نگر پیار کر بولو نا سبان آخ نامدار مدری تاجدار سنتا وسلم آپ دا فرمان سنا لگا آقا نامدار مدنی تاجدار نے فرمایا جدو ماشرہ میدان لگنا ہے ماشرہ میدان لگنا ہے نفسا نفسی دن گا یار یار بھول جان گے بےلیاں بےلی بھول جان گے نیو کاش قرآن تیرا میرا یہ حال نہ آریا میریا زندگیا ٹکرا وگوں نہ ہوان نتی تاز لتا خدا پھر بھی جاری ہو گل سمجھا جا میرے نبی نے فرمایا جدو لب خشک ہو پسینہ وگریا ہوئے گا کچھ لوگ جب کے مسکرائے گا مسکرا کے فرمائے گا میرے بندے آؤ سارے ارش کی چان تھے آ کے کھلو جا جہ بلا بلا کے مولا اپنے ارش کے تھلے کھڑا کرنے والا ہوئے گا سونے ادھر بندے گیڑے گڑے میں تیرے سامنے بیان کرنا وا پر ایک پیار دی گل سنانا سنا ذرا پیار گل بولو نا سبحان اللہ سونے تننا ہی اے نہیں ہو سکتا کہ ہووے سننی پر بے خبر ہووے کہی گل تو کہ جڑا رب لالمی نے ماشر کا میدان سجانا ماشرہ میدان سجانا ہے تیرا میرا حساب ہونا ہے حقیقت آدھے یار دیا شانہ وخانیاں وخان شان بے ویخ رب دارش ہوئے گا سچے سے کرسی ہونی ہے میرے نبی دی اور جا عدالت یا کوٹ اج مجرم گل ہے ملزم کوٹ ہے جاجر کٹہرے بٹھایا نہیں مہمان خصوصیاں نو بٹھایا ہے رب نے جرا حساب کرنا یار کی کرسی سچے پاس ڈا چی سونے میں فیصلہ کرنا ہے پر تیرے بخر ویخنا ہے دس تم کی جانا ہے قیامت والا والا دیہ ہوئے گا پوری کائنات رب دی رحمت و تکری ہوئے گی رب دی رحمت مصطفیٰ مستفا و تکڑی گی گل سمجھا جائے جی گل میں سم تم دسنا چاہتا وہ سات بندے میں بیان کراؤں گا یعنی جنے ہو سکے میں بیان کرا پر اس کو پہلے ایک گل دسنا چاہنا ہوں کیا مت والا دیہ آناس کی کتابوں کے اندر ترمجی شریف وغیرہ دن آیا میرے نبی نے فرمایا کہ کیا مت والے دیہڑ قبرا بچوں جدو اٹھان گے قبر و جب اٹھانے میدانا سارا مدیار ہوا مدینے تاجدار ہیں مہمان خصوصی تسا کوئی محفل سجاؤ جڑا مہمان خصوصی ہوئے پالو نہیں آج تک مجمع پنڈا دن کوئی بھی نہ آیا مہمان خصوصی آ کے جا سدرے محفل ہے آ کے بہ جے انج نہیں آج نہیں آدھوں پوری طرح مجمع بھکھیا ہوتا ہے لوگوں کی نظر منت رو انتظار دن ہوکا یق مہمان خصوصی ہے ہارے آدھیا نظران کی دو منتدروں دین وہ سونے آنے گل لے آئے مہمان خصوصی میدان محشر دان او کملی والے مدینہ دا تاجدار سوال ہے حالانکہ سارے پالو آنڈے مدینہ دا تاجدار سارے نالو آخر تھے آنڈا راز کیا ہے راز رجانا وا پیار سنیا جے میرا مدی کا تاجدار سارے پالو میدانے ماشر دوں راز میں سمجھانا وا سونے جدو تبرا تو اٹھنا ہے ہر ایک نتا ہونا ہے اج خیر نہیں سارا اپن اپنیا تے کرتوت یاد ہوج میں ملوی بن بیٹھا خطاب کر رہا ہاں مینو اپنے کرتوت بھی یاد نے بڑے شریف سوفی بن کے بیٹھے ہو تو کرتوت بھی کھلے ہوئے ہیں وہ سونے جدو سارا نے خبر تو اوٹنا ہے سارا پتا ہوگا اج خیر نہیں ہے اجے حساب ہو اج املا دے نثارے ہون گے نفسا نفسید عالمون ہے جیڑا وی اٹھے گا گھبرا کے اٹھے گا لیمان الملک الیوم دی આવાذ اٹھنی ہیں لیمان الملک الیوم دی આવાذ اٹھنی ہیں اج کیدی بادشاہی ہے اج کوئی بولن جوگا نہیں اج کوئی گل کر جوگا نہیں ہر ایک انسان جے دل نو پھڑ کے اٹھے گا گھبرا کے اٹھے گا جدو گھبراہٹ کا آلم ہوتا سچے کبے ویخنا ہے کوئی ہم ہوئی سہارا دن والا ہوئی سنبھالا ہوئی تسلی دن والا ہوتا گناگار ہوں مت نے جنوب اٹھنا ہے ہار دوائیاں پی جانیاں نے یہاں کے اندر باہر آ جان نے جن گھبرا کے اٹھنا ہے یہاں کے دل پھٹ جان گے پھٹ جان گے میں محمد سارا پہلے میدان جا مدی گھبرا کے اٹھے گا چہرہ مستفا سے نظر پینی ہے آخنا ہے جی یار مدی نے تاجدار آ گیا پھر اج کچھ نہیں ہوگیا سمجھ لگی نا بولو نا اللہ ہلنا اجرا راس سمجھایا سمجھ بھی آیا کہ کوئی نہیں آیا سارے کو پہلا قبر کے بچوں کی اٹھنا ہے بولو اٹھنا ہے بولو تے صحیح میں پوچھنا کن اٹنا تسحان ہل ہا بچی گل پوچھی وہ نا اٹھنا ہے میری گل نہیں آئی میں کل ہیر پڑھتا رہا پوچھ رہا سارے قبر یاد ہے بول کے بشرم جیسا ہو سارے پہلے کھیل اٹھنا مدی دے تاج یار میں جی سمجھایا نقتا ہے سمجھایا کے ماشر دے میدان مہمان خصوصی مدینے دا تاجدار ہے سوال پیدا ہوندا ہے سارا نالو پہلا میرا مدینے دا تاجدار کیوں آئے گا او سجناں ای دروے تو میں بے, بے, بے, بے وفا کھلے میدان دے اندر میرا مدینے دا تاجدار ٹوٹا سنا وا اگر تر اندر ضمیر ہوئے گا وفا والا بندہ کمینے گل نہیں کرنا نیچ کی گل نہیں کرنا. حوالے بندے گل نہیں کرسی سینے دے اندر وفا دی رکی بھی ہوئے گی اگر دھوکے دھوکھے ہے دھوکھا نہیں کرے گا اگر فراڈ کرتا فراڈ نہیں کرے گا داری بنا دا داری نہیں گا اگر حرام کھانا حرام نہیں کھائے گا میرے مدینے دے نے فرمایا میدان معاشر دا خصوصی مہمان میرا مدی کا تاجدار ہوئے گا سچا پاشا کرسی لگی ہوئے گی میرے نبی نے فرمایا مجموع سمائے سوا کے فرمایا میرے واسطے رب نے کرسی لانی ہے پر میں محمد بیٹھا گا نہیں بیٹھا نہیں میرے واسطے کرسی لگ گئی ہے پر میں بیٹھا گا نہیں کیوں نہیں بیٹھا گا اس واسطے نہیں بیٹھا گا منیت گا میری امت دا حساب ہو رہا ہے میری امت دا حساب ہو رہا ہے بس اس بے چینی دی وجہ د میں پواگا نہیں کھلوتا رہا کھلوتا رہا سونے اپنے نبی دی وے اپنی وفائی مدینے دا کا فرما ہے میں پوا گا نہیں کھلوتا رہا مینو میری امت دا فکر لگتا ہے سونے تو میں حرام کم کرنے رہے تو میرے نبی کا دل بھی دکھلا ہے میری گلیا جی ناراض نہیں ہونا جد میں اپنے چہرے سجنا راضی خاطر بیوی بی نا کراطر اسا استرے چلا تو کینچیا میرے نبی کے دل پہ چلتی وہ جسمان دیا درد ہو کے اپنا حسن و کھاندیا میرے نبی کا دل دکھد جرام کھانا ہے ادو میرے نبی کا دل دکھا جنہ چڑھ جانا ہے ادو میرے نبی دل پیچھے میرے نبی دل دکھدا جرا نبی کا سچا غلام پلے روے یار دا دل دکھن نہیں گے اواز دے شور دی نے بھی پتہ ہے بدلنا نہیں نہ بہت اوکھا کب میں ہوں گال نصر کر جاوے جب میں علامہ اقبال نے فرمایا سی نا اس دیر کوہن میں ہیں غرض مند پجاری رنجیت بتوں سے ہوں تو پھر کرتے ہیں خدا یا لسنا مطلب کیا ہے مطلب دیر کوہن مراد دنیا اجلی دنیا ہے نا دنیا دے پجاری دنیا دار یہ کیا ہے یہ صرف غرض مند نے غرض مند نے مالک وفا کی اور سارے ہوا گرج دے مطلب رب کا مطلب رہ گیا تب کا مطلب بےلی رہ گیا ہے کتنے رب نو راضی کرنے بھی سوچیے نماز پڑھی جی قرآن پڑھا تو کہا داستے کاروبار بندہ ہو جائے جی کاروبار ہو جائے مطلب یاد رکھ لے مطلب میری علامہ اقبال نے فرمایا ہے غرض منت پی دہر کہن میں ہے تو پھر کرتے ہیں خدا یاد دنیا تو مجھے یاد مطلب فسیا یاد کرتے کدے سوکھے ویلے یاد نہیں کردے ابا مر جاوے قرآن خانی یاد آتی ہے پتر دی جدو شادی ہون خانی یاد آئی گل ہے قرآن خانی یاد آن دی یا قرآن خانی یار کو سواب پہنچاؤ پتر نہیں آپ بھی فس گیا میری گل سمجھ آ رہی یا نہیں آ چلو خیر سونے بولو نہ سونے مدی دے دار آخ نامدار نے فرمایا میدان جتنا ماسٹر کا لگنا ہے میدان ماسٹر تیری گل سمجھائی سی، ہماری موٹی کو سمجھ بھی آئی سی کہ کوئی نہ آئے گی اگر ہوں نہ آئی تو کدے بھی آئے گی جی نہ آئی نہ پھر سونے جدو اکھ بند ہونے ہونی نہ ادا تو پھر سارے آئے گی. وہ چڑے گے لال پچی نہ بھی ماریا نے جدو بعد بچا کھول پکشی اڑ گئے سارا وال سچیا تو ہے سچنندر تو فرق سبحان اللہ اکھے نام دار مدری جائے وسلم نے فرمایا سات بندے جی آن گے جنہوں ربی القریم قیامت والے دہار اپنے عرش دی چھان دے وے گا بڑے بڑے بادشاہ قیامت والے دن پسینیاں دے اندر گوتے کھانے آن پر سات بندے اجنے آن ہورا دی گل بھی آئیے دے اندر پر ایک حدیث کرایہ سات بندے اجنے آن جنہوں رب العالمین جلا مزدول کریم اپنے ارشنی نصیب فرمائے گا اور بیان کرنا وا اور سونے اگلے جہان کی بھی تیاری کر لے جہان کی بھی تیاری کر لا وا اور جب دے اندر جا ڈیری لگ جر ہوش سے مت اس وقت دی ہوش مت کسی کم نہیں آتی ہالے بولا نے ساواں کی ڈوی چلائی اپنے رب نو بھولنا جاؤ قبر دے جہان بھولنا جاؤ معاشر دے میدان جا میرے, جاؤ میرے نے فرمایا پہلا, او پہلا, او پہلا او ال ال میرے نبی نے فرمایا جنو رب العالمین نے بادشاہیاں دیتی جنہوں رب العالمین نے حکومت ایک بادشاہ جدو کو بادشاہی آ جائے وہ کتے بڑے ایک ایک بادشاہ جیسے میرے رسول نے فرمایا او بادشاہ بادشاہ او بندہ, بندہ, بندہ جنہوں رب العالمین لبی نلا مجد کریم نے بادشاہی عطا فرمائی انہوں او نے لوگوں کے انصاف کیا لوگوں کے ظلم والا سلوکر کیا لوگ کیجتوں کو برباد نہ لوگوں کے مہنگائیاں کر کر کے تنگ نہ واسطے فرمایا جدو انجدا بادشاہ رب دی بارگاہ جائے گا مولا نے فرمانا ہے تھوڑ کیوں کھلوتا ہے آ سارے اصلی جا سمجھ لگی نے کہ کوئی نقل کا سونے میں اپنی داستان پچھلیاں بھول گئی وڈیر کئی دے ساڈے مسلمان کئی دے سن انسانوں میں انسان والی گلیں ختم ہو گئی مسلمانوں مسلمانوں والی گلیں مک گئی سونے اسلام دے ایک بادشاہ کی گل سنا یاد رکھ لکھ جلیا پیڑ اور امت, دے امت دے بالا داستے دے جنا سامنے ستر ستر ونکیاں دکھانے پے اور خریب امت سکی روٹی نرستی ہوئے دے محل کلیا کلومیٹر لمبے, لمبے واسطے سر چھپان دی تھانا ہوئے کدے محمد دی تعلیم تیار ہونے والے نہیں ہوندے اسا جدو تاریخ پڑھنے امریک ویخنے آر ابدل عزیز جنوب میرے ربی نے تیار پر کچھ پچھڑی کہانی آد پہ آئے امر بھیر ابدل عزیز کی گل سنا لگیا وا یہ فلموں دیا جھوٹیاں کہانیاں نے اے فلم سٹوریاں ہک تقیقت دیا گلان یہ لوگ کر چھٹتے بڑی بڑی شیاں بن گئی ہوں. بڑے بڑے موبائل بن گئے بڑی بڑی گڑیاں بن گئی ہوں. بڑے بڑے جہاز بن گئے پچھلے نے تے سوچیاں بھی نہیں ہوئے گا ایڈی گی ہو سوکھے ہوا گے سالو سامان ہوگا میں ایک پاسا ویخیا پاسا نہیں ویخیا بنیا جی تن گیا پچھلیا نے سوچا بھی نہیں ہوئے گا کہ آن والے ہاؤ بن جان ایک پاسا نو پے وی پچھلے نے سوچا نہیں گا اگر نے وہ جہاز سوچا ہو یاد رکھ لے ایڈے کمینے بن جا گے سوچا ہوئے گا مولا تو دور ہو نے یہ بھی نہیں سوچا ہوئے گا ایڈے رب تو کافل ہو جا گے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ہوئے گا کافران کے پیچھے ٹر پوا گے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ہوئے گا سونے شانوا میں اپنے آپ کی بارگاہج بھی کوئی نہ دل کا سبحال حضرت کی عمر بھی نمبل دل سبحان اللہ تعالی آپ دی گل سنا حضرت اللہ سنبھال کے گل سنیا بعد شاہ گجنے آپ ایک بار گھروں باہر نکل لگے گرو باہر جان لگے آپ دی بیٹی آپ سامنے آئی سامنے آئیے آپ پہ مڑے اپنی گھر والی نکیا میری دھیا منہ صاف نہیں کرنی دھی کو لنگی آ پا مڑے گھر والی فرمایا کیا میری تھی آ جا منہ صاف نہیں کرتی ہے مہک کیوں پہ آتی ہے مہک کیوں آ رہی ہے گھر والی آخری ہے نجال پانچ وقت منہ وضو کر دی واسطے کروڑیاں کردی تحج گزارٹھا ناج نہ ہوا جائے نس کے جا کے پیاؤں کی عزت نولن والی دیا نے اللہ دی عزت کی قسم ہے اگر باپ اٹھ کے سہج پڑے نال پترا نو بھی پڑھاوے او دھیاں دی دیا چان والے بابے فرید وے میری کو گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نظر آخر عرامدار نے فرمایا میں گل کر رہا سم پروین ابد اللہ آپ نے اپنی گھر والی فرمایا اے میری جری بیٹی ہے یہ منہ محک کیوں آ رہی ہے جن بدبو میں مناسب نہیں سمجھ رہا مح کیوں آ رہی ہے گھر والی نے آخر نج پا مہینہ لگ گیا ہے بادشاہ بنیا ج بادشاہ بنیا گھر دے اندر سالن نہیں پکیا سنگیا نہلت گوارا ہے پر محمد پاک دے دن اگ جھکنا گوارا نہیں زمانے ہر دکھ ہر جلت ہر پریشانی ہر رسوائی گوارا ہے پر مولا دے دین اگے جھک جانا اس خیر اخران سبحان اللہ آپ سرکار گھر جی والی نے آخر رجپالا جدو نام بادشاہ بنیا تیری دھی نے روٹی دی گنڈیا قسم خدا دی آپ کے زمانے کے اندر ادھر بکری پی رہی ہے ادھر بھگیاڑ پی رہا ہے حالانکہ بھگیاڑ بکری نو چیرے آئے تو پتا لگتا ہے اگر بادشاہ بادشاہ اگریزاں پڑھ کے تالم پیار ہومیار بنا چڑتے اگر بادشاہ امر پنجو عزیز ورگے ہوگیارا انسان بنا چھ سونے آنگا. میرے آخر نامدار نے فرمایا دوسرا وہ بندہ جنہوں رب نے عرش دی چھان دینی ہے جنہوں رب نے عرش دی چھان دینی ہے وہ سونے گا اج محنتہ کوشش کرنا ہے پیسے آن گے پیسے آن گے کولر لوا لو گے پیسے آن گے اے سی لوا لوا گے او چلے گا اس جہان نوکھا دی سوچنا ہے اگلے جہان سوچ تے سوچے بھی اولاد پیچھو کر دے گی مرتے خبر پانی والے خشک نہیں ہوئے گا اولاد ایک دولاٹ پمپرا حال بن جانے ترے خبر نشان بھی بھول جان گے خبر نشانہ رو یاد رکھن والے بھی نہیں رحمد بے وفائی نہ کر قسم خدا دی و جنہ محمد وفاواں خاجل مدین شہید واگو بات ہو جاؤ شہید ہو جاؤ دنیا تو ٹر جان اولاد تے کوئی نہیں پر دنیا ہاتھ تک دعا ہے ساڑے رسول دی زبان نے فرمایا دوسرا وہ بندہ جنو رب نے رشنی چان دنی رجل کریت ففا د خالیت, ففادت خالیت ففادت ہو میرے رسول نے فرمایا جڑا بندہ کلیا بیٹھا ہوئے گا کوئی ویل والا نہیں کلیا بیٹھے اللہ خوف آئے پیسے دا گاٹا پی جائے رونا ہو او وہ دی خاطر رونا ہو خوف کے اندر رونا ہوترو بگے نے فرمایا رب العالمین قیامت والے بہار انہوں اپنی آسری چھان دے گا کہ میرے رسکول زبان نے فرمایا فرمایا راجول تالا بت ہو حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ سو اپنے نبی کا فرمان جملیا غور کرے آجے جملی آوتے غور کرے آجے میرے غور نامدار نے فرمایا کیا والے بہار او بندہ عورت نے عورت نے دعوت دیتی برائی دی عورت ہے انہیں برائی ذات ہاسا بنوا جمال ہے پیسے والی ہے بھی خوبصورت انہیں بلایا ان انہیں حسن ان کی گلیا مال ویخیا ان میرا مولا دی بارگاہ دی روزی کر کے اپنے رب ناراض نہیں کر سکتا جا پیچھے ہو جائے گا فرمایا مایا قیامت والا دہارا نے رب لال امیل نے اس بندے نو بھی اپنے آرشان اپنے اپنے تنویت پیار دی گل ہے چھوٹی جی سمجھا ہو توجہ ہے بولو یوسف لو سلام میں گل سنا موضوع نہ جوڑنا یہ دسو آپ ویکھ کے بیبیا نے کیا یوسف علیہ سلاتو اسلام یوسف علیہ سلادو سلام کا نام ہو یا نہیں جاندی ہو کہ کوئی نہیں چلو سیری علاج چڑو تھوڑا جہا جان دولو نہ تھک گئے تو ادھر ویکھو آپ ویک کے بیبیا نے کیا کیا کٹیا انگل ہیں سن. ساڑی ماں باگرے پوچھے کیسے اگر حضور لگلیاں نے دلیا چلا چڑی دل دی گل کیوں ہے انگلوں دی گل کیوں پاک ہزور باغ میں دل یوسف علی ادھر دیکھو میں سارے مرکز مرکز مرکز مرکز نبی یاد کون ہے مرکز کون ہے یاد رکھو جہے نبی نسن ملیا وہ سڈے نبی سڈا نبی نو <سید> کوئی کمال ملیا؟ نبی دریا اے مچو اے سمجھو مرکز نبی ہے مرکز کون کون بنیا ساڈا نبی مٹھ موٹ شاہ ہے ہو سبی <موسیقی> <موسیقی> حضرت یوسف دے دے <موسیقی> <موسیقی> کون بنے شاخ آ جاؤ جسم والے پاس جسم ہاتھ پیر جسم دیا شاخاں مرکز کہڑی شا بولو مرکز جسم کا کہڑی شہ دل بولو کہ دے حسن دا مرکز کون مدینے دے تاجدار شاخ کون یوسف جسم دا مرکز کون دل شاخ کون ہاتھ ہائے ہائے ہائے اگر شاخیا شاخا کٹ دنیا مرکز میں ویخیا مرکز کٹ گل سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی در سمجھ نہیں آئی لنگا. نہیں نہ سمجھ آئی میں دوبارہ پھر سمجھا ادھر ویکو گل سمجھو حسن دا مرکز کون ہے بولو بولتے پاؤ نال ناراض کیسن کا مرکز کو جی یوسف علی سلاط اسلام مرکز نے یا شاخ نے شاخ نے ادھر آ جاؤ یوسف علی سلاطو نے ویکیا تو کی کٹنا سر نے کٹیا ہاتھا ہزور پاک نیا کہ دل نو کٹ دیا. اس واسطے یوسف نے ہاں کٹ رہی. سادہ نبی مرکز ہے مرکز مرکز کوئی سبحان اللہ سادہ پیر بہو بولے کی خیال سنا وا دراز بولو سبحان فرمایا چڑھویں چلنا او تو رش گائی تارے ذکر کرے تیرا سن سجنا پاؤ جی کچھ چلے وہ سادہ چرسی اسے قدر نہیں پیجی تیرا to pay سلا تو سلام ویخل کٹیاں مدینے دل کٹ چھوڑ دیا ہاتھ کیوں دلیا ہاتھ مرکز ہاتھ شاخ نے جسم دی شاخ نے دل مرکز ہے حسن دا مرکز مدینے کے تاجدار رات نے راز سلام حسنیا اگر مرکز نکدیا تو مرکز کل چھوڑ دل سمجھ لگی نے کہ کوئی نہ زراج بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر میرے آقے نامدار مجھے جاجدار نے فرمایا عورت نے دعوت دیتی آخری میں آخ لگ کے اپنے مولا ناراض نہیں کر سکتا اپنے مولا ناراض نہیں جواب دے دا کم گا رب لال چھوڑے توجہ نال سنیا جی جی معاملہ یو سب سیگرال بنیاد بولو نہ جاملہ جی جناب ہائے ادھر بھی ادھر بھی حسن ادھر بھی پورا ادھر بھی پورا باندھ شہزادی آندھی ہائی تلا جلدی کر دیر نہ کر سات کمرے بند نے اندرو آواز اٹھتی ہے بڑی درد انی انی انی انی اللہ فرمایا بولتے اپنے مولا اپنے مولا دی پناہ منگ رہا گل اور سنیا انسان کئی شہر وال انسان بنتا ہے اورتان ماں دے کے پیچھے تے والے کتے بھی خدا دی ج محمد کے دی خاطر جان دے نہیں میرے محمد کے نام تو ملک ممتاز حسین قادری واگ جان دے بی بی نے آخر میرے ملے آپ نے فرمایا اگر میں تیرے ول نہیں ویخ گا پھر کی ہوئے گا پھر کی ہوئے گا بی, بی آخری اگر میرے ول نہیں دیکھے گا پھر میری سہیلیاں نہیں رونی پھر میری سہیلیاں اندر عزت نہیں رہنی آپ نے فرمایا اگر میں تیرے ول ویک گا پھر میری نسل کے اندر نبوت نہیں رہے گی میری نسل کے اندر نبوت نہیں رہے گی آپ نے گل کی چھت وال نگاہ پہ انگل پائی ہوئی لگ کے باپ کی چیٹی تاری لگاوی تیرو پتا ہونا چاہیے تیرا باپ جی رب دا نبی ہے تیرا بھی رب کا نبی پرداد بھی ربتا نبی آخر بچ کمرے نے تالے لگے ہوئے باہر جا آپ نے فرمایا بیٹا دوڑتے صحیح دوڑنا تیرا کم ہوئے گا دروازے والے رب کا کام آپ نے دوڑ لائی جناب زلخا بھی پیچھے دوڑیا روکن دی خاطر پچھوں کمیز نت پایا کمیز پاٹ گئی سات کمرے کھل گئے جو ہی باہر آئے نے عزیز مصر بھی آ گیا بیلخا نے فورن دا بدلیا ہے پینترا بدلیا میرے سر تا تینوں کن بار آلیا چھ کے نہ جایا کرے گی نے میری عزت کے ہاتھ پارا یوسف نے ویخیا یہ گل سنی آسمان ویگ کے چیخ نکل گئی ہے ارد کر دینے مولا تیرے دے رماؤلا تیروں ہی مرضی آدھے کدے باپ کی کود ہے سا آد آپ نو بھی بچا وا نالتا بھی سہنا وجنا ڈنگر نہیں ڈنگر نہیں بعد چر پاؤلا پہلے کتوں کے کام ہوں نے چتر پولا پہلے اور تحقیق بعد پرچا پہلے پرچا پہلے تحقیق کیس چلے تو تاکی ہوتی پرچا پالو جی پالو چولا پہلوشاہ آخیا یوسفہ اپنی پاکتابنی دن کوئی گواہی دینا یوسف پیغمبر نے جلال لال فرمایا ہن میں بولا گا او جا چھ مہینے کا بال چھوڑے درپیا میرا دادشاہ او بول کے دے آخر ایفا گل پہ کرنا ہے چھ مہینے کا بچہ ہے ان بولن دی رت نہیں بولن دا زمانہ نہیں بولن دا موسم نہیں جی بال خدے کد بولیا نہیں بولیا نہیں کدے بولیا نہیں کدے بولیا, بولیا نہیں یوسف نے رو کے فرمایا یاد رکھ لے اگر چھ مہینے کا بال کدے نہیں بولیا پھر میرے برگا نبی تیرے ورگے کا کدے غلام ہی نہیں بنیا دیا شانہ نے وہ جنون میں جن نے مینو تیرا غلام بنایا اے یاد رکھ لے وہ جب لال میم تیرا غلام بنا سک مہینے گل سنو آخری جملے بول کے گل مکھاو تاں بزرگ فرما نو صورت یوسف پڑھائی نو جدو داستانہ پڑھنے کے, کے مرد نہ جا گند آم ہوا ہوا گند آم ہوا یاد رکھو لفظ بولنے پی جگ کردار بھی ایڈا سونا ہے جی کردار بیان کرو تو گوگال آتا ہے ایک پاسے کافر دی دشمنی کافر دشمنی ویخ کافر مسلمان مسلمان اس نے اوپڑے ایمان, دی ایمان دی قوت کبت نہ ہے ایمان قوت کبت کو ایمان کا زور ختم کر چھوڑو انت نا چھوڑو ہتھیار لے کہ میں میدان چائے گا تو کدے اکھ چک باندھو گے غیرت لٹانا جانتے ہوں سر اٹھا نہیں جڑے خیرت والے لوگ ہوں سر کٹا نہیں جانتے کافر دشمنی ازدت دا دشمن امام دا دشمن غیرت دا دشمن اسلام محمد دے دین تو دو دور کر کے جڑے اسلام دے شیر ہوتے سو کلی کا کتا بنا چڑیا قسم خدا دی کر کے اسلام آ نوجوان خیر تیرے دل در خیال نہیں آنا چاہیے میری گل سمجھ رہا کوئی نہ دو تین بولا تو کوئی پریشانی بولو اللہ کیونکہ کل قوم مصروف ہی بہت ہے نا وقت بہت گھٹ ہے تو ہوں تب پھر تو ابھی تو فارغ لوگ بالکل فارغ لوگ تو انتہائی مصروف لوگ جی تا وقت کئی بار ضائع تا کر کے پوچھنا ہے ایک بار پیار بولو نا سبحان اللہ ہائے ہائے ادھر توجہ تو میں ایک پاسا دیکھا دوسرا پاسا نہیں ویخیا ایک پاسا ایک پاسا دیکھا دوسرا پاسا مثال کے مسئلہ سمجھانا کل جڑے مچھیاں فڑنے والے ہو شکاری مچھلیاں کنڈیاں لنڈیا لے, نا لے کہ اتے کیا لگا ہے بولو تے سی کیا لگ سٹیا پانی مچھا کنڈی یا کنڈیج سنگ نو جاری نہ جنوب جتنا فڑکو گے جال کے اندر جالے گا کنڈی لگیا گھر محسوس جدو ہوا کھڈن کی کوشش کر دیئے. جٹکا مار دی جی سوائے مچھلی نے پائی ہے شیر شیر مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ خوش ہے شاد ہے شکاری مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی جی خوش ہو کے خاندی شکاری بھی خوش ہو جاتا کھان واسے آ شکاری خوش ہوں ڈور ہوئی کر دینا سوار تے کھا لو نکل نہ مچھلی خوش ہوندی ہے واہ واہ جو خوراک لگ سمجھایا بڑا سی پر اقل مت نہیں رہیے ون پورنے برتن دے سامان خوش ہوئے پچھلے رہے ایسا لے لو موبائل ہی دسو موبائل نہیں سن سن کیا بہن جان نچ بے پرد ہو گئی استع راستانہ پنڈا کے پنڈ پھیل گئی فلانے علاقے فلانے پاسو نکل گئی ہوں فلانے پاسو نکل گئی داستانہ مسلمانوں میں موبائل آجا آج گی کہ موت ہی آ گئی دس رہا ٹی وی آیا خوش ہوا یار نہ رہتا پرشان مم آنا پرشان پرشان گری آنے بس چینل کھولیا سواد نہ ترائے گھنٹے فلم کی او کنڈی آیا پر جار دن تو بعد داستانہ کھل دیا استعن دیا اس دیا نہیں ہے نا جدو ہویا کھٹا چاہی لگا ہی آنا انو چنگا نہیں لگدا بند اگر ایسا یہی ای سوچتے بیا نہیں کرتے اگر دس بندے خلاف ہو ایک دو بندے اثر لین نا میں چوتھے سمان یا دسویں سمان دی گل کر رہے ہیں اس دھرتی کی اس دھرتی چینج نہیں ہو رہا پھر کون سمجھائے گا اس کافران جا کے سمجھائیے کہ مسلمانوں سامنے رونا تننے واسطے تیار نہیں ہو تو بھی سنن واسے تیار نہیں ہو تو اک کدو کھڑا میں حیرت اس گل کی ہے کافران نے تو مننا ہی نہیں تو تمہیں اصل سنا تو سارے گربا کو پکڑنا شروع کر دوں تو سو مت آنی ہے تکریر اسے پر جیویں انہیں اندر نکلے کنڈی فسی ہے تڑپ تڑپ کے جان دکل نہیں رہی فرشت اجرتی پیو منجی منجی پڑی ہے کمرے دی اندر. اولاد ٹی وی دیکھ رہی ہے اولاد ماپیا دی پرواہ نہیں ماں ماپیا دی پرواہ نہیں اس طرح اتردی اجڑ دیا, دیا, دیا داستانہ سر گھر کے اندر پھیل گئی اج قرآن پرانے خلافوں پا کے پن پیا رہا سونے جن دیر تکیا نہیں سنا مسلمان اورانیا وی مولا کے قرآن وا سر رحم رب رحمت کے دروازے کھول کے مہربانیاں فرما چھوڑ چلو گل مکھانا آخر بلونا سبحان اللہ حضرت اشارہ ہویا اس گل سنا کے گل دیا دا بلونا سبحان اللہ حضرت بحلول حضرت بہلال جاام امام مبو ابو حنیفہ کے چار ہزار استاد <تصفيق> بہلو دا نام ہی آتا ہے تے مجزوب دیوانا سڑے سن دیوانا ہے کی پڑھنا ہے پڑھنے واسطے نہیں جاندے کیونکہ پڑھ پڑھا کم نہیں سی اندر اتنے تے تے چکھ چکھا کم ہوں خیر سونے ادھر حضرت بہلو دی گل سنا وا حضرت بہلو پلارے کدے اس دکان سے جا کلوان کدے اس دکان سے جا کلوڑے فلانی دکان سے نے بندہ ڈکا ہے خیر کدے اس دکان سے کدے اس دکان سے کدے اس دکان سے آپ نے فرمایا وہ لو میں ہوں میں بندیا کرا رہا اپنے مولا نو ناراض کر بیٹھے انہوں کا تعلق مولا نال جوڑ رہا وا رب نارا وا مولا منیج جا رب نے فرمایا میں معاف کر دیاں گا اے میری بار گاہ آ جان یہ مولا میں اکھاں گا میرا بندیا الر جانا ہے ایک تو پرساں اٹھی نبے کاب کی وہ میرا بندیاں کی آخنا ہے میرا بندیاں کی آخنا ہے مولا کنوں جواب دے رہے ہیں مولا نے فرمایا فلا نے ایک پجاری سی یا سنم یا سنم کہہ رہا اپنے پت نا رہا سی ان پت نے جب نہیں دے نیند کا غلبہ ہویا ہے یا سنم آخر کی بجائے یا سمدھ منہ نکل گیا ہے جو آئے میں ہے جاب دیتا ہے جی بندہ بولنا اگر میں جواب نہ دا پھر میرا بندہ سویا بہلو گل کر رہا سا کی خدا خدا خدا خدا کر رہا ہے میں منہ رہا وا ربلو بندیا ادھر سلاح کرا رہا گل تا کپڑی پڑی آپ نے فرمایا پر بندے نہیں رب تنہا ہے پر بندے نہیں منگے آخر نے اے جہان میٹھا اگلا جہان کس نے گھٹا کئی سال بعد ویٹیا ہے <سؤال> فکیر قبرستان قبر پہ سر رکھ کے رو رہا ہے کہ چنگا زمانہ سے جدو لوگ سورے سویرے نماز پڑھ کے پارکوں نظر گندی کرنے واسطے نہیں آخرت ناج کراستے قبرستان سن قبرستان جانے ہوں قبرستان تاکہ پتا لگے ٹر گئے ہیں جدو کولو بندے گزرتے ہیں تو قدم کی آواز پہ سر چک چک کے وی خبرے ہو سکتا ہے سارے واسطے ہاتھ اٹھا کے گوئی نہ کتنی کرتا آج جی میں بے پروائی برتن ہے نا صویرے صویرے ابباوی قبرچ پکاردہ ہے میرا پتر آج ہو سکتا ہے میرے پاس دعا کرے قرآن پڑھ کے نہ کر یہ تو ساڑھی باری آم ام آم آم پیتر پیتر آئے جی ساڑھے ناروی ہی ہے ابباوی ہی ہے جی قبرچ پہتر سانگے آئے کوئی کھلو کے دعای چکرے خیر سونیا حضرت بحلال قبرستان دے اندر قبر دے سر وقت کرو رہے لے پھر بندے نے پوچھا جا بابا کی کر رہا ہے فرمایا پرانا کم بندے رب کرا رہا بندیا دی رب نال سلا کرا رہا, رہا ماں پھر کل کچھ تک پڑی ہے آپ دی چیخ نکل گئی آپ نے فرمایا خود بندے تے منگے پر مالا نہیں بنوا بندر بندے, دی بندے آخری مولا ایک بار دنیا کے اندر بندیاں وگوں زندگی گزارا گے پر مولا آخد نہیں میلا لیا سجنا ہوش کر اچھ کر رب نال ملاقات کا دہار اپنے امل نو سوار ل اپنے عمل سونے کر لبی ہو جائے گا اکل ماڑی موٹی گل پلے بھی پی ہے پلے بھی پہا تو چلو اللہ تعالی ہے دماغ ہی بڑے سخت ہو گئے نے دل بڑے قرخت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ بس دل دی نرمی دیوے وے مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے و سلمان نہیں خاک کاندھیر ہے فقیر آئے جویہ دلنا فقیر آئے صدا کر چلے تو سعادہ بھی کر سمالوں کے سعادہ یار زندہ صحبت باقی و آخر دا الحمدللہ